بسم اللہ الرحمٰن الحیم عزیزہ نعمت آج ستمبر 1984 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطیب کی ابتدائی آیات سے ہی ہو رہا ہے اگر کے اس کا آغاز سابقہ درش میں سو گیا تھا صورت کی تدا ہی اس سے ہو رہی تھی کہ لدا میں سرمایہ داری تباہ ہو کر رہے گا یہ چیز یہ اعلان سرمایہ داروں کے لیے باور کرنے کے نہیں وہ اسے باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے اکنامکس کے طالب علم جانتے ہیں ابتدا میں غلامی قائد ہو جاگیرداری کا نظام ہو پھر اس کے بعد یہ کیپٹلزم کا نظام ہو یہ سارے نظام حقیقت میں سرمایہ داری ہی کی مختلف شکلیں تو انسانوں کی تاریخ میں اتنے سدیوں سے صدیوں سے بھی زیادہ حد سے ایک نظام کامیاب ہی نہیں مسلط چلا آ رہا تھا. کوئی دوسرا نظام پنچ ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں اور پھر یہ اتنا آدمگیر ہو گیا تو ساری دنیا میں ہی گیا یہ اس کے متعلق یہ کہنا اور آج سے ڈیڑھ ہزار سال کا کیا کہنا کریبن کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا خدا ہی کہہ سکتا اور یہ کبھی اس کو باورن, باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے آج تو یار نہیں ہے وہ تو دور ہی اور تھا ابھی سے پہلے لیکن ابھی میں آس کروں گا قرآن نے بتایا کیا ہے یہ کہ یہ لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کاروانے انسانیت کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے قرآن کی یہ انسانیت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے سرمایہ دار اس دور میں جبکہ یہ نندان سرمایہ داری یوکئیے کے تاریخ میں اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فیصد بھی نہیں ان کی گنتی تداز ہوگی باقی سب وہ ہوں گے جن کی محنت کو کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی شکل میں غذب کیا جا رہا ہے تو یہ جو ایک فیصد یا جتنا بھی آپ سمجھیں اس سے بھی ہے یہ ہے کیا انسانیت کے راستے میں روڑے بن کے اٹکا رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے دو چار ہزار سال پہلے بھی جہاں محنت تک مزدور غلامی کی معصومی کی اثیت برداشت کر رہا تھا مغل فیبی اسی میں آج ہے یہ اس کو آگے ہی بڑھنے دیتے یہ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے جو دل دلقین کہا رہا ہے تدفیس جو ہے عربی زبان کے اندر ہے اونچنی کا ایسا بچہ جان دینا جو ناتمام ہو قرآن تو ایک لفظ کے اندر اتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے اونچنی کے پاؤں باندھ دینا کہ یہ اپنی رفتار سے نہ چل سکے یہ ہے لفظ تفیس متفق وہ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں ناتمام بچہ دینے سے تو اونچنی کا بچہ تو باندھ نہیں سکتا پاور باندھ دیے جائیں تو اپنی رفتار چل نہیں پڑتی انسانیت کی یہ چیز شکل کرنے والے ہیں یہ لوگ جو نظام سرمایہ داری کے حامل ہیں تو یہ جو کہا ہے کہ یہ ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن کے کھڑے ہیں انسانیت آگے ہی نہیں بڑھ سکی آج بھی بھوکے ننگے مسلم سکار بچارے رونے پیسنے والے ان کو دیکھیے تو ان کی تعداد کے اعتبار سے کس قدر زیادہ کثرت بھی ان کی ہے انسانوں کی آزادی وہی نظر آ رہی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جہاں وہ دس ہزار سال پہ اسٹرپ کرتے اس سے بھی پہلے جس مقام کے اوپر وہ تھے وہ آگے اسی مقام پہ ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں ہمیں راستے سے کون ہٹا سکتا ہے لائے کا انہوں مبہوس ہوں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے بے یومن عظیم ایک انقلاب عظیم آئے گا ایک دور آئے گا یوم قمان دور یہاں کرے تو زیادہ بہتر ہوگا تاریخ نے بھی اپنے ہاں جو اصطلاحات وغیرہ کی ہیں اس میں دور کی بھی ایک اصطلاح ہے یہ جو یہ جو نظام ہے اکنامکس کی اقتصادیات کے ان کو بھی مختلف ادوار کہا جاتا ہے کہ ایک دور آئے گا بہت عظیم دور ہے وہ انقلاب کا اب اگلی بات وہ کہی گئی ہے کہ جو بڑی ہی غور طرف یا عمر ناسو ربل عالمین نظام سرمایہ داری کے خلاف جو نظام قرآن دے رہا ہے معاشی وہ ربوبیت عالمینی ہے تمام افراد انسانی کی نشر و کا نظام عالمین اقوام بھی اس میں آئیں گے افراد بھی آئیں گے اقوام کے یعنی تمام افراد انسانیت کی ربوبیت جہاں سے قرآن کی افتائیے کا آغاز ہوا الحمدللہ للہ ربز العالمی یہ ہے وہ دور جس کی نشاندہی کرتا ہے قرآن ربوبیت عالمی اب یہاں ایک چیز جو غور طلب ہے بہت کم غور کیا گیا یکوم الناس جس دور میں الناس اٹھ کھڑے ہوں گے ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنے کے لیے اناس انداز انسانوں کو کہتے ہیں لیکن آج سمجھنے کے لیے جو اصطلاح دی پیپل جس کو کہا جاتا ہے جس کا کام کرس کا تصور کچھ اس قسم کا ہے پیپل عوام جمہور بہت وقت چاہتی ہیں یہ چیز ہے پرانے کریم کی آیات کی نظوری ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے اس کے منہ سے ایک بڑی عجیب نمایاں چیز نظر آتی ہے مکی زندگی حضور کی مکی زندگی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں انداز کہا گیا ہے مومنین نہیں اس میں ابھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ جماعت ابھی اس شکل کے اندر یہ نظام اس شکل کے اندر قائم نہیں ہوا تھا مومنین کا لفظ وہاں نہیں ہے انداز کا لفظ ہے مدنی زندگی کے اندر جو آیات آئی ہے وہاں مومنین کا ذکر ہے کہ انہیں انداز میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی اور اس جماعت میں امن وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں کہا جا رہا تھا نظری طور پر وہاں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نظام مدوقیت یہ نظام سرمایہ داری یہ نظام بدہمنیت مذہبی پیشوائیت نہیں رہے گا نظری طور پر تھا انداز کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ باطل کے نظام جو ہیں یہ نہیں رہیں گے مغنی زندگی میں ایک جماعت میں تشکل ہوئی اس جماعت نے ان نظریات کو عمل میں لا کے دکھا دیا کہ اس طرح سے ہوا وہ جو نظام متشکل ہوا ہے اسلام کا مدنی زندگی میں آ کے آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ تینوں جانتے نہیں تھی ملوکیت نہیں تھی ملوکیت کیا ہے کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے اوپر حاصل بننا کسی شکل میں ہو کسی رنگ میں ہو کوئی نام رکھ لیا جائے اس کا ماں کان والے بشرے نہیں ہوتی ہے پرانے رام سے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے اس کے بعد رابطۂ قانون ہو کتاب اب حکمت پاور ہو اور نبوت بھی کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ وہ انسانوں سے قور کرے کہ کون عبادت کے خدا کے محکوم نہیں میرے محکوم بن گئے معقومیت تو اشرا سے بات مذہبی پیچھوائیے کا سوار ہی نہیں تھا کہ مذہب کا دفبی قرآن میں نہیں جاتا وہاں تو دین ہے نظام ہے اور سرمایہ داری کی تو جڑے کاٹ کے رکھ دی کسی کے پاس زیادہ ضرورت پیدا ہی تو مدنی زندگی میں آ کے تو جب موم کو یہ مخاطب کیا گیا ہے تو یہ جماعت تھی جس نے یہ کر کے دکھا دی اب اس کے بعد پھر یہ دور نہیں جا پڑ سویں تو تفصیل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں ہر طرح چاہتی ہوں طور پر اس لیے کیوں نہ رہا یہ نہیں رہا ملوکیت آ گئی. اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت آ گئی ڈیوکریسی اور اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا. اور وہ جو چرہ ہے جس طرح سے داخل دنیا میں چل رہا تھا تو مسلمانوں کے عظم ہی میں جو چرہ ہے تو اس وقت تک آ رہا ہے اب قرآن بتا یہ رہا ہے بڑا غور طلب یہ معاملہ ہے کہ یہ کم راستے سے ہٹائے جائیں گے ایک دور آئے گا اب جہاں ہے وہ لفظ یقین ہو ناس ہو جہاں جمہور دی پیپل لوگ اور کیا تربیت کیا گیا اس کا یہ اٹھ کھڑے ہوں گے رگویت عدمینی کے نظام کو لگو کرنے کے لیے جمہور اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں نے عرض کیا کہ وہ جو بی پیپل کا لفظ ہمارے یہاں اصطلاح آئی ہے وہ ان کے لیے ہی ہے ویسے ہی ہے وہ گورمنٹ آف دی پیپل فار گورمنٹ آف دی پیپل وہ ان کے لیے ہوتی ہے سرمایہ کاری کے نظام کے لیے ملوکیت کے لیے لیکن باہر ہار فریبی سے ہی دی پیپل تو کہا جا رہا ہے یہ انواز کیوں سمجھ کہ یہ کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا جماعت یا کوئی قوم اناس ہے رات سال کو تو چھوڑ دیجیے جو ہے عزیزمان اپنے اس دور کو دیکھیے یہ عالمگیر تاریخیں شروع ہو رہی ہیں مزدوروں کی یہ لوگ کے جن کی محنت محنت کشوں کی ان کی تاریخیں شروع ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اس نظام کے خلاف یہ دور کی بات نہیں میں خود اپنے بچپن کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں پچاس ساٹھ سال پہلے کہہ لیجیے مزدور محنت کش جن کو یہ کام مل جاتا تھا کہیں بھی وہ مل جائے وہ مطمئن ہوتے ہوتے کہیں اس کا نام ہی نہیں تھا کہ کارخانے کے مزدوروں نے کارخانے والے کے خلاف ایجوکیشن شروع کر دی ہو. راج مزدور نے لوگوں کے خلاف ایجوکیشن شروع کر دی ہو. مظاہرے جو تھے کاشتدار جو تھے انہوں نے دینی داروں کے خلاف کوئی ایجوکیشن شروع کر دی ہو میں اپنے کتنے پاور کی میں بات کر رہا ہوں جس کا نام ہی نہیں تھا جسے کام مل جاتا تھا وہ خلا کا شکر کرتا تھا مطمئن ہوتا تھا مزدور منت ہوتا تھا اس کا وہ جو اس کو مزدوری پہ لگا لیتا تھا کام دے دیتا تھا ڈال دیتا تھا اس کے حق میں بالکل یہ نظام ایسا تھا جس میں یہ مطمئن ہو جاتا تھا جس کو ملتا جس کو نہیں ملتا تھا وہ مل کے کرتا تھا کچھ آمنے کرتا تھا کچھ رات کرتا تھا کہ مل جائے کسی طرح سے اس کے خلاف ایجوکیشن نہیں کرتا کل تک ابھی یہ دور تھا کہ یہ پیپل یہ جو عوام تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ نظام جو ہے یہ باطل ہے ہماری محنت کی کمائی کو جو عدم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے یہ تصور نہیں تھا یہ ابھی ابھی کی بات ہے تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے یہ چیز اٹھی ہے مزدوروں محنت کٹن ہے اور وہ جنگل کی آگ کی طرح ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے روز یہ تحریک اناس جسے قرآن نے کہا یہ کون سونے ربے ڈالب اناس کھڑے ہوں گے ابھی تو اس کا آغاز ہے اقتدار ہے جن ان کو اس قسم کی آزادی ہے وہاں منظم طریقے کے اوپر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے لیکن قرآن تو بتاتا ہے کہ یہ دور آنے والا ہے جس میں یہ دا پیپل یہ لوگ جو ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اٹھ کھڑے ہوں گے کے لیے لے رب العالمین کیا بات ہے جہاں سے قرآن نے اطلاع کی ہے اپنے نظام سے کی شعارف کی الحمد رب العالمین اس لے رب العالمین یقین اب یہ کوئی ایک جواب کی انفاط نہیں کر رہا اناسٹے ہوں گے اس کے لیے نظامِ سرمایہ داری کے لیے وہ جو پہلے کہا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ بات آ چکی ہوئی ہے درختوں میں اس قسم کے انقلابات برپا کرنے کا ایک طریقہ تو وہی جس کرا وہ جسے انقلاب ہی کہا جا سکتا وہ ہوتا ہے بائی ریولیوشن جسے کہا جاتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ انقلاب برپا کر دیا جا سکتا یہ جواب مومنین نے زہی کی روشنی کے اندر یہ کیا دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے یہ ایک کوئی عجیب چیز ہے یہ فلاسفی اور ہسٹری جو کتابیں ہیں یورپ والوں کے ہاں یعنی ہسٹری آف فلاسفی نہیں بلکہ فلاسفی آف ہسٹری تاریخ کا فلسفہ یہ چیز اس کے اندر آتی ہے کہ اصل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے وہ کرتی یہ ہے کہ کسی ایک نظریے کو, کو ایک نظام کو وہ اپناتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے وہ چھٹ سال آگے چل کے اور وہ عرصہ ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے پھرانے تو پچاس پچاس ہزار سال کا بھی رہا ہے ایک ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ یہ ناکام رہا وہ اس کو چھوڑتی ہے تو پھر کیا کرتی اس کے جو اچھے پہلو ہوتے ہیں ان کو دیتی ہے اور کیونکہ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہوتی کہ مکمل نظام اس کی جگہ کون سا ہے وہ ایک اور نظام پیدا کرتی ہے جس میں اپنے تجربے کی غذا پر جو پہلے نظام کے اچھے پہلو ہوتی ہے ان کو ساتھ رکھ لیتی ہے پھر دوسرے نظام کو اپنا دیتی اور اس پہ چل نکلتی اسی طرح سے اس کے اوپر سدیوں تک عمل کرتی ہے سدیاں ٹوٹتی ہیں خون کے دریا پھیلتے ہیں آگ بڑھتی ہے ان تجربوں کے اندر انسانیت کے ساتھ جو کچھ بیچتی ہے تاریخ بتا رہی ہے وہ اور کچھ عرصے کے ساتھ جا کے پھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی کام رہا پھر وہ اس کے اور پہلے تجربے کے اچھے پہلوؤں کو ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی ہیں یہ عجیب پروسیس ہے تاریخ کا یہ بڑھتی چلی آتی ہے تتازوں کے ساتھ کسی زمانے کے تقاضے ساتھ جاتا عجیب بات یہ ہے کہ عقل اپنے تجرباتی طریقوں سے بھی جس طرف انسانیت کا رخ کرتی ہے وہ منزل وہی ہے جو قرآن متعدن کی ہوئی ہے اس میں اچھا بڑا دربا لگ دنب جاتا ہے پہنچا جا دیتی ہے اس منظر کی طرف لے جاتی ہے اس منظر کی طرف سب سے بڑا دراز لگتا ہے انسانیت بڑی ہی استفا شکن منزلوں میں سے گزرتی ہے اس کا پہنچنے کے لیے پھر وہی وہ اقبال میں سے اقبال میں یہ چیزیں قرآن سے لی ہوئی ہیں ہر دو بنزل رواں ہر دو امیر کا رواح. دونوں ہی منزل کی طرف لے جا رہی ہے انسانیت دونوں ہی اس کاروان کے کاروبار فلوار ہیں کون کون سی چیزیں عقل اور ہیلا بھی برا. براد عشق براد پسا کسا فرق یہ ہے یہ انسانی انسانیت و فیرت جو ہے یہ اس کو کس طرح سے تجرباتی طریق سے لے جاتی ہے آگے اور رہی انسانی جو ہے وہ بائی ریولیوشن اوور نائٹ اس کو لے جاتا ہے یہ اکلے انسانی تجرباتی طریقے سے بھی لے جاتی ہے تو ایک چیز اس میں تعریف بتاتی ہے کہ اس میں بڑی ڈسکشن ہوتی ہے بڑی تباہی آتی ہے اور پھر بھی وہ پچھلے نظام کو تو الٹ سکتی ہے ایک مکمل نظام انسانیت کے لیے جو ہے وہ نہیں بنا سکتی کا حصہ تو آتا اللہ کا حصہ نہیں آتا اللہ کے لیے انسانیت محتاج ہوتی ہے رہنمائی <تصفيق> روس کا انقلاب جب آ رہا تھا تو اقبال کو دیکھیے جس جی انداز سے اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے دنوں کے اندر انسانیت کا भी بھی مویژن ہے تم تنگ بھی آئے ہوئے ہو کے ہاتھوں سے اس مذہب کے ہاتھ سے سرمایہ داری کے ہاتھ سے اس کو الٹ بھی رہے ہو ارٹ بھی دو گے تم لیکن یہ تو حصہ لا ہوگا بنیادیوں کھیلنا ہوگا تخریب ہوگی ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا اس کی جگہ نظام کون سا آئے گا ایسے میں جو نظام آج میں جس کا ہی موت میں اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا روس سے کہ کامیاب نہیں ہوگا تم ایک ایسا نظام چاہتے ہو کہ عالمگیر روبیت کا ہو اس نظام کے لیے بنیادیں طلاق کر لی ہے تم نے وہ امول کتاب میں ملیں گی تو ٹھیک ہے نظام سرمایہ داری کے خلاف تو یہ تاریخ وکی تھا وہ روس کی تھی یا چین کی تھی نظام کام نہیں کر سکتے وہاں پھر رہی کی ضرورت ہے یہ مقامات انسانیت کی ہسٹری میں بڑے اہم مول ہوتے ہیں یہاں پہنچ کے اگر وہ اثاثے محکم کسی طرح انہیں مل جائے یا کوئی دینے والا وہاں ہو کوئی قوم ایسی ہو جو انہیں یہ دے دے تو پھر کاروانے انسانیت کے منظر پر پہنچ جاتا ہے نہ ہو تو پھر وہی اپنا پہلا ہی تجرباتی طریق جو ہے لا کے بعد اللہ کے لیے پھر شروع ہو جاتا ہے پرانے کریم میں آپ دیکھیے کہ اس نے انناس کو کہاں کہاں مخاطب کیا ہوا انسانیت وہ نو انسانی یا انسانیت ہی کا درجمہ ہے میں نے کہا ہے نا کہ اس انوائرمنٹ پیپل اس کے لیے آتا ہے جمہوریت کا لفظ آتا ہے آدمگیر انسانیت کہہ دیجیے اس کو تمام لوگ تمام انسان کہہ دیجیے قرآن اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے ندی ایکم سدت نہ ہو جائے کے متعلق وہ ہر سل نہ دن نا سے رسول ہے فور اوور سیونٹی نائن تمام لوگ انسانی کی طرف رسول حضور کی یہ ماضی زندگی وہ خاترے درج کی تھی رسالتیں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے قیامت تک جاری رہنے والی ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے یہ حضور انہیں چند مومنین کے لیے رسول نہیں تھے جو حضور کی زندگی میں حضور کے زمانے میں اسلام جنہوں نے قبول کیا اور اس جماعت میں شریک ہو گیا یہ تو انداز کے لیے جو جماعت آپ نے تیار کی تھی وہ بھی مقصود بھی ذات نہیں وقت وسطاس ٹو اوور ون فور تھری دو گھر ایک سو تینتالیس اس طرح ہم نے سمے ایک ایسی کمت بنایا جو تمام انسانیت اقوام انسانیت سے برابر فاصلے کے اوپر ہے بڑی عجیب کی تصویر ہے یہ جیسے مرکز ہوتا ہے محیط کا ہر مختلف یکشا فاصلے کے اس پہ ہوتا ہے نہ کسی کام سے تم سوچے ہوئے ہو نہ کسی کی طرف جھکے ہوئے ہو پوری انسانیت کے لیے یکساں فاصلے کی اوپر ہو ایک لفظ قرآن کا مانگ مان کی دریا اپنے رکھنا تن کا لیے پورن شہدا انداز تاکہ تم انناس کے آواز کی نگرانی کر سکو پھر وہی اللہ کا رہا ہے یہ نظام جو ہے اسلام کا اس کا سب سے اہم پہلو جسے کعبہ کہتے ہیں اب حاجی کہتے ہیں وہ تو ایک رسم بن کر آگیا گیا تو بڑی اہم چیز یہ وہ مرکز تھا جس سے قرآن کا مقصود انسانیت کو جمع کرنا پڑا اور جب بھی کوئی عالم آدمگیر تاریخ انسانیت کی اٹھے گی وہ کسی مرکز کے اوپر جمع ہوگی قرآن کہہ رہا ہے یہ چیز یہ احساس پیدا ہو رہا ہے قرآن آدم میں کہ ایک مرکز کی ضرورت ہے جہاں انسانیت جمع ہو جائے اور قرآن میں یہ حاجی کے متعلق میرا ایک مضمون طلوع اسلام کی چھ سو چونتیس کسی نہیں ہے اس سے پہلے کی تو شاید میں چایا ہوا ہے حج کا مقصود اس میں ایک بات آپ دیکھیں گے سارے پرانے کریم میں جہاں جہاں کعبہ اور حد کا ذکر آیا ہے وہ مومنین سے خطاب نہیں ہے انناس سے کتاب گویا یہ ایک ایسی تاریخ کا مرکز ہے جو عالمگیر انسانیت کے لیے جب کعبے کو سب سے پہلے تعمیر ہوئی اس کابے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احاطہ میں اس مقام کے اوپر کا ہے وہ جال نل بی مساوت امن جسے ہم نے پوری نو انسانی کے لیے جمع ہونے کا مقام بنایا اور امن کا مقام بنایا انسانیت امن کی تلاش میں پوری انسانیت کے لیے امن کا مقام اور جمع ہونے کا مقام بنایا یہ تھا بیت اللہ کا مقصد اور اس کے بعد کہا یہ کہ وقت مقام ابراہیم مصلح بہت دور نکل جائے گی ہمارے یہاں تو اب یہ ہے کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنا مسلح بناؤ میں نے بھی دیکھا ہوا خانہ صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں بھی وہ بنایا ہوا ہے کچھ چار دیواہی چھوٹی سی اسے مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی اور وہاں لفل پر بھی ہوتے اور وہ یہ بات کریں گے کہا تھا قرآن نے یہ کہ ابراہیم نے یہ بنا رکھ دی ہے بنیاد رکھ دی ہے ایک ایسے مقام کی جو مرکز بننے والا ہے انسانیت کے لیے اور پھر جماعت مومین سے کہا کہ تم مقام ابراہیمی کو اپنی منظر بناؤ مقام ابراہیمی کیا تھی جب وہ تعمیر کالا سے پارغ ہوئے یا ہند مناظرنے سے گزرے تو خدا نے جو کہا ان جائزوں کا دن لا سے مانو تمام نو انسانی کی لیڈرشپ یا امامت جو ہے وہ ہے تمہارے اکتوائی جب تم یا تمہارا کہتا ہے قرآن تو اس سے ایک قرض مراد نہیں ہوتا اس فرد کا مطلب مراد, مراد ہوتا ہے اس کا مقصود منظر مراد ہوتا ہے کہ ابراہیم کے سامنے جو نقل و تھا وہ نو انسانی کی امامت تھی جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس مقام ابراہیمی کو حاصل کرو کوئی لئے ناس اور کوئل واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ انسانیت بے شک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے نسلوں میں قوموں میں جغرافیائی حدود میں ملکوں میں بتی ہوئی ہے بری طرح سے لیکن کان ناسو امت دو بٹا دو سو تیس انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے دوسری جگہ ہے کہ یہ پہلے ابتدائی دور میں ایک برادری تھی پھر اس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہوئے انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا کہ وہ شراب آپ ختم کر کے جن کو ایک برادری بنا اور انہوں نے بناخر ایک برادری بن کر رکھنا آپ میں سے بھی جو آپ مغرب کے دانشوروں کے کچھ لرپڑ رہے ہوں گے مغرب کے دانشوروں کے کچھ لڑک رہے ہوں گے اور میں تو باہر لوگ کے ساتھ بات جاتا ہوں میری زندگی کا مشن ہے یہ ساری جتنے بھی اقوام یوروپ وغیرہ جتنی قومیں ہیں جنہوں نے کل تک نیشنلزم کو قومیت کو انسان کا سب سے بہتر معدر قرار دیا تھا وہ چیخ رہی ہے اس کے ہاتھوں تلاش کر رہی ہیں کسی ایسے نظام کو جس میں قومیت کا مدار نظری اشتراک نسل رنگ زبان درافیت جرا، وطن یہ نہ ہو ابھی ذہنوں میں تو یہ چیز ان پہ آ رہی ہے ہمیں تو چھوڑ دیجئے ہمارا شوہار تو پتہ پسند ہے وہ لوگ جو ان چیزوں پہ تاکی کر کے قومیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہ قومیت کی آخر اس میں اتنے نارا نا ہے وہ کانس متن ظاہر تنگ کا تصور ذہن میں دیے ہوئے ہیں ان کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ ہیومینٹی کی بنا کے اوپر ایک قومیت بننی چاہیے قرآن نے یہ کہا کہ یہ چیز ہونی ہے شروع کیا تو میں نے عرض کیا ہے رب العالمین سے شروع کیا وہ عالمین ہے کسی قوم کا نہیں کسی نسل کا نہیں کسی وطن کا نہیں عالمین ہے انداز کے لیے ہے اور جب قرآن کا اختتام ہوا تو کل آروض و بے رب اللہ سے ناس سے اس ہے تخمین اس نظام کی اس تعلیم کی الناس سے ہو رہی یہ آخری الفاظ عدل قرآن کے اناس کا رب بھی انداز کا حاکم بھی اور علاق بھی ان کا مجھے جتنے دشک وہ رات ہو سکتے ہیں کسی کی عزم اور بلندی سے وہ سارے کے سارے خدا کی ذات میں اور وہ اناس کے لیے دے گا اب ان کے ساتھ پھر آپ دیکھ لیجیے یوم یقوماسل رب العالمی جس دور میں انداز کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کھڑے ہوں گے کے روبیت عالمی اس سے پہلے جو قوم بھی اس کی ہے سو شو فاصل سر بیٹھی ہے وہ دوسری قانون کی تباہی کے لیے استع سال کے لیے ان کے استعسال کے لیے ان کی جگہ کاٹنے کے لیے ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنی قوم کو ساخت گر بنانے کے لیے قومیت کے نظریے کا یہ تغدت تو کہا کہ در یہ،, یہ اٹھ کھڑے ہوں گے عوام اللہ ربوبیت عالمینی کے بچے اس دور میں کیا ہوگا بڑی عجیب چیزیں آ رہی کل راؤ جنا کتاب التیس دین کتاب ہوئی جسے امان نامہ کہا گیا وہی بات جو نظام جو قائم کیے ہوئے ہیں ان کے نتائج جو تجار تھا میرا خیال ہے پہلے, پہلے یا اس کے پہلے درس میں یہ خاجر اور پجار آ چکا ہوا اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے بات صاحب ہو گئی نو انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے نیشنلزم کے مسلب کیسا آئی خانیت کو تو قرآن نے ایک عالمگیر برادری قرار دیا ہے یہ الگ الگ کر دینے والے اور اس درس میں میں نے قرآن کی آیات سے بتایا تھا قرآن نے کہا تھا کہ جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا یہ ان کو الگ الگ کرتے ہیں ہمارے ہاں میں نے کہا تھا نا یہ فاتح و فادر کا لفظ آ رہا ہے ہمارے ہاں تو یہ الفاظ اب رہ گیا ہے کوئی کڑے ہو کے سوچتا ہی نہیں جی کہ اس کے مانگ تو دیکھ لیجیے کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کر دینے والے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے یہ کیوں سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے کرنے والے تو خود ہیں عالمگیر انسانیت کو ایک برادری بنانا تو ایک کرتے انہوں نے تو مسلمانوں کے ٹکڑے کر رکھے ہوئے آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں کہ مسلمان ہوں تو صاحب ہوا کون سے مورنا یعنی تسلی نہیں ہو رہی ہے مسلمان سننی ہوتی ہے کہ میں سننی ہوں ابھی نہیں بھائی سننی سے بات نہیں کرتی آگے بات کرو نا اہل حدیث ہو اہل سکھا ہو کون سے ہو میں اہل فکا ہوں اچھا اچھا ہنسی ہو مالکی ہو ہنڈری ہو چلے جی اور شکر ڈاکٹر پڑھا کرتے چلے جاؤ جسے ملا خدانے ہو اس کو پتا کرتے چلے جاؤ کسی سے ہنسی کا مال اچھا اچھا شکر الحمد للہ دیو بندی ہو بری ہو دونوں ہنسی سے کا نام رام بابا میں کچھ بھی نہیں پہلے ہی غلطی کر چکا جو کہہ دیا مسلمان یک بہی انجوسد ہے جنہیں میدانے کا حکم حکومت خدا نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو تو یہ کیوں نہیں مائیں سے غور کریں گے قرآن کا مقصود تو انسانیت کو عالم گیر برابری بنانا اور ان کا مقصد دینی جن کو یہ شریف کہتے ہیں خود انسانیت کو ایک درد رہی جو مسلمان امت پہ زیادہ تھی اس عموم کے زیادہ لوگ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور متشدد ہے اپنے اپنے گھر سے بڑے فخر سے ادان ہوتے ہیں ان کے اخبارات تو بھی پڑی الحمد للہ فلا جدا فلاحت فلاح مال مارتا فلاح آتے اسلام قبول کر بیعت کر لی مسلمان ہے پہلے وہ سدر تو مانتا تھا حدیث کو ماننے تو یہ کام مسلمان ہوا یہ گرہ اتنی شدت سے چسی جاتی ہے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا کہ جس قوم کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ مومن کے کہلانے کے باوجود خدا نے تو مسلم ہی ان کا نام رکھا تھا ہوا تما تو مل مسلم اب صرف مسلم یا مسلمان نام پسندی کی وجہ نہیں رہا آگے پھر ٹکڑے ٹکڑے جو کرے جاتے ہیں وہ بھی بتانا پڑتا ہے تو جو کام کس کو اپنے آپ جین سمجھ رہی ہو اسلام سمجھ رہی ہو وہ اگر انسانیت کا تصور ہی نہیں کر سکتا کسی قوم کے اندر اب قوم بھی کہا جائے تو کیا تو قوم تو ہے ہی نہیں مسلمان जाने جانے والا جو کچھ بھی ہے دیکھ رہے ہیں چار چار سال سے جنگی شروع ہوئی ہے آپس میں فہر سے ہوتا ہے کہ ہم نے کل ایک دن کے اندر دس ہزار اتنی مار دیے وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے چار دن کے تو وہ دس میں بار ذرا دیکھ تو صحیح یہ گھر جو کہہ رہا ہے کہ کہیں تیرا گھر نہ ہو تو کس کے مار دیے دس ہزار اور کس کے بگو دیے گاہ یہ سو مزیدان نظر آ سکتے کے کسوں میں لگ جائے یہ شاید ہی کہیں عالمگیر انسانیت کے آ رہے وہ کہیں جو ان مسائل کو صرف اور ہاں میرٹ سوچتی ہیں کہ قومیت کے حصوں میں تقسیم ہونے سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا وہ ان مسائل کو ڈسکاسی اس نقطۂ نظر سے کرتے کہ اس کے بعد اگر ان تفرقات کو اہرا دیا جائے ختم کر دیا جائے تو کس قدر ہمیں ساقت ہوگی وہ اس میں آپ کر رہے ہیں یہ مسجد بنتی ہے اور اس کے اوپر جا شروع ہو جاتی ہے لڑائی فسائل پولیس آ جاتی ہے مقدمے چلتی ہیں ارے حدیث کے لیے ہوگی یادہ کے لیے مسجد خدا نے کہا تھا مسائل مسجد سے اللہ کے لیے ہوگی اللہ, اللہ کے لیے ہوگی یادیز کے لیے ہوگی تو خدا یار حدیث ہوا نا وجہ نہیں وہ ہنسی ہے اللہ کے لیے جو محبوب ہے سکتے ہیں نا ارجن کے لیے ہونی چاہیے مگر کام نہیں آ سکتا اللہ جن کتاب ان کو جارے یہ ہے خود انسانیت کو ٹکڑے میں جا رہے تھے جن کے آواز ڈالنے کے نتیجے میں لطیف جین سیزن سے تو یہ خانے کو کہتے ہیں بنیادی معنی ہوتے ہیں روک دینا کسی بند کر دینا کسی رکاوٹیں پیدا کرنے والے یہ جو تھے جو انسانیت کے راستے میں روک بند کر کھڑے تھے خود ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں گی کہ یہ اپنا نظام نہیں آگے بڑھا سکتے اور یہ عجیب بات ہے کتاب کو کہا کسی خارجی قوت یا طاقت کی بنا پہ نہیں ہوگا جو ان کا نظام تھا تمہارے تعزیر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاہ کے نازت پہ آشیانہ بنے گا نا اس کے بعد ہوگا یہ شخص قرآن سے یہ مطمئن رہتا تھا یہ <Sessly> <Sessly> جو ہے تمہارے اعمال نامہ جو ہے وہ ہیلخانہ بن جائے گا تمہارے لیے کیا بات ہے انداز رضی زبان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ادبی چاشی بھی آ جائے جی تمہارے دن میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیل خانہ تو بتایں گے کو لاگت کا جیل خانہ یا یہاں کا جو پہلے بنایا ہوا تھا یا کلاس سینٹرل کچھ نشاندہی کریں گے کسی جیل خانے کی کہ جیل دیا. تو یہ جیل خانہ نہیں ہے کتاب مرکوم آواز لانا ہے کیا آواز ہے خوراک دوسرے تم کے ہے کتاب مرفوم تباہی کیوں آئی پہلے تھا نا زیادہ متوقع تباہی کیوں آئی قرآن کا انداز اور اللہ تعالیٰ کا یہ فائدہ ہے ان سنت اللہ ہے کہ وہ غلط نظام کے حامد قوم کو پہلے وارننگ دیتی کیا یاد رکھو تباہی ہو جائے گی ہو جاؤ روک جاؤ بعد آ جاؤ ہر رسول آپ نہیں کرتا سکتے قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی قوم کو ہم تباہ نہیں کرتے تعلقے سے پہلے اس کو وار نہ کر دیا جائے تنظیم یا انذار جو ہے یہ رسالت کی سب سے پہلی چیز ہے ان کو وار نہ کر دیا جائے کہ یہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ تمہیں گھنٹے کرا دے گا اس کو وار کر دیا جاتا ہے بار بار وارم کیا جاتا ہے کہتے ہیں باتیں کر رہے جو کہ یہ اتنا بڑا نظام ہمارا آلمگیر نظام چلا آ رہا ہے سبھیوں سے اور اس نظام کے متعلق تو میں کروں کبھی آپ دیکھیے ایک مسٹ یہ جو نظام سرمایہ داری ہے پوری قبوت اور شدت کے ساتھ پیڑ کے اندر ہے یہ تو کل کی بات ہے کہ ان کو یہ کلپت حاصل ہو گئی ورنہ یہ دو ڈھائی ہزار سال سے گرامین جی ہوں تھانہ میں دوست تھے اس اتنی اور عید زمین پر سپہ بھر زمین ایسی میں جہاں ان کی حکومت کو ان کی مبلتے کو زورے دار مسا باغوں کے وجہ نقبت اور جنوب حاضی اور معصومی اور غلامی یہ ان کے پیچھے سایہ بھی طرح نہیں چلی آ رہی تھی کل تک یہ صورت لیکن اس کے باوجود سرمایہ داری نظام کی اتنی مقبولیت ان کے یہاں کی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کی ہوتا آج بھی اگر الیکشن ہو رہا ہے امیرکا میں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا کی نگاہیں لگ رہی ہیں، اپنے اپنے کاروبار کا ٹھپ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھ لیں الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سپر پاور یہ ہوتی ہے الیکشن وہاں ہو رہا ہے تو فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ یہودی کس کی طرح مملکت ہے امریکہ کا اور آپ حیران ہوں گے کہ روس کی مملکت کے اندر بھی کہ ہے وہ بھی ان کے پاس نکل ہے یہ ہے نظام سرمایہ داری تو ان سے یہ کہنا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے تمہارا نظام تباہ ہو جائے گا وہ تو کہیں گے یہی نا <laughs> کیا کہہ رہے ہو تم کہا اسی لیے تباہی تمہیں بتائے کس کے لیے ہے؟ بیلل، بیلل یولا دل دل مقدری یہ جنہیں کہا جا رہا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے ان کے لیے ہے یہ تباہی کون ہے یہ جو کہتے ہیں جھوٹ کتنے سیمینار راتے ہوتے ہیں کتنی کانفرنس ہوتی کس قدر مذاکرات ہوتے اب تو آلمگیر ہو رہے ہیں ابھی حال ہی में ابھی کل تک اسلام آباد میں اسلامی دھار تک تمام ممالک اسلامیہ جو شہید ہو جاؤ یہ تہذا پیدا کر لو یہ خلافات اور تو اور رہے خود یہی جو عالمی اسلامیہ تو ہمارے عالمی اسلامی ہے پچاس سال سے زیادہ से کا ہو گیا جب ہم جھوٹ لے آئے اس زمانے سے یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں کانفرنسن بھی ہو رہے ہیں ریجولیشن بھی ہو رہے ہیں. رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ پورے روپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا بربادی ہوگا پھر کیا بات ہے ہر کام میں کہتا کہ یہ کہتی ہے یہ جھوٹ ہے یہی ہے ورنہ اگر کسی کو واقعی یقین آ جائے کہ تباہی ہوگی تو گھر جانے سے پہلے ہی اس سے پلٹ جائے وہی کی دکھ جائے نہ در نہ راس آئے مگر خبر دبا ہے اور میں سے گواہ ہے دن دق کہنے والے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہو ایسا نہیں ہوگا اللہ دینا اس چیز کو جھوٹ لاتے ہیں یو قز دونا دل یا دین دین آگے جو کہتے تھے کہ نہیں اب دین کے معنی اگر مسلط یا عوام کی جگہ یا نتیجہ لینا ہو وہ بھی معنی ہے کہ اس ہمارے مسئلے کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے اور اگر یہ ہو کہ ایسا نظام ایسا دور آنے والا ہے جس میں تم تباہ ہو جاؤ گے اور دوسرا نظام قائم ہوگا تو وہ اس کو بھی جگہ لاتے تھے جن بھی ہو سکیں گے اپنی وہ نظام جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ چونکہ ان کے اپنے ہی غلط مسلط کا نتیجہ ہوگا اس لیے ادیم کے بعد جزایا مار دیا جائے وہ بھی ہی ہے جو قبضے تھوڑا سا وقت عجیب بات ہے قرضے کو بہی اللہ سن لو موتا دن اصیم قرآن عزیز اور یہ میں تو اس کے وزیر آ جاتا ہوں سمجھ نہیں آتا کہ ان الفاظ میں بات کروں یہ لوگ جو نہیں مانتے تھے جو کہتے تھے کہ غلط ہے سباہی نہیں آ سکتی ہمارے یہاں تو ان کے درج میں گناہ گار کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ گناہ گار تو پھر گناہ اور گناہ گار جو ہے تو شور ہی اس کے مطلب میں بڑے فخر سے آتی, آتی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مزرم لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ گلاگار فخر کی بات ہے ایک دفعہ میں نے حساب سے لکھتا تھا کہ بس فخر سے لکھتے تھے اور مات. میں نے کہا وہ یہ لکھتے ہو نا ماسی جرم تو کہتے ہیں تو مجرم لکھا تھا اپنے نام کے ساتھ پھر دیکھو دوسرے دن حوالات میں ہوتے ہیں جنے. گناگار کیا دینے سے کوئی ذہن کی بات نہیں ایسی بنتی مجھے کہیے کسی کو پھر دیکھیے مزنو میں گناگار سطح کی بات ہے معتدن اصیمن اللہ تلاد انفاظ قرآن جاتا ہے سر دایاداری میں کیا ہوتا ہے دولت کا نشہ سرکشی سے گا دیتا ہے حضوط خراموشی سے گا دیتا ہے خود دولت کا نشہ کہا جاتا ہے اور جتنی سرکشیاں دودھ فراموشیاں اس کے بعد یہ ہوتا ہے دولت کے دور پہ ہوتا ہے مایا کے دور کے ہوتا ہے موتا دن دودھ فراموش کا سرکشی کر جانے والا ابھی دوسرے مانے کروں گا یہ جی تو عربی زبان ہے تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قوت کے نشے میں سرکش میں حدود پر بوت ہو جاتا ہے موت دن میں ایک تو ایک ہے خدوان طوفان کی طرح آگے بڑھ جانے والا اور سرمایہ دار جو ہے سرمایہ دار جو ہے یہ محنت نہیں کرتا روپیہ اس کا روپیہ کم آگے لاتا ہے نا لا. محنت نہیں کرتا محنت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو ہوئے عملیہ ہوتے ہیں وہ خست پڑ جاتے ہیں اسی لیے اگر کہیں ایک ڈھٹکا لگ جائے کروڑپتی کے اوپر بھی باطیل ہو جاتا ہے اس کا مزدور کو اگر ایک دن نہ بھی میرے مزدوری کو کوئی بات نہیں ہو دوسرے دن پھر نکل کرا ہوتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا اس قسم کے بچے کو اس لیے کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے مدافعت کی یہ جو قوت ہوتی ہے محنت کرنے کی وہ نہیں رہتی مجمن ہو جاتی ہے سست ہو جاتی ہے عیم کے یہ مانے ہوتے ہیں سست ہو جانے والا مجمع ہونے والا اب سرمایہ خار کی دونوں خصوصیوں کے یا گوشے قرآن لے آیا سامنے دادت کراواس آتی ہے تو یہ اس کے نشے کے اندر حدود پراغوش ہو جاتا ہے محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو مجمع ہو جاتی ہے اس کی قوتیں کلو موتم عین اور دوسری طرف جائیے محتد کے معنی یہ جو متعدی امراض ہوتی ہیں ایک کو یہ مرضیں ہوتی ہیں دوسرے کو بھی درد ہوتی ان کے ہاں کے جو عجوب ہوتے ہیں کردایہ داری یا دولت سے پیدا کی ہوئے اور لوگوں کو بھی متأثر کرتے ہیں متعدی مرض ہوتی ہے چھوٹا سر مایادان بھی وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو سر مایا دار کرتا ہے جو قدیم ہوتی اور بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں جو قدی نہیں ہوتے اس, اس کی ذات کو مظاہر کرتے چلے جاتے شراب کا نقشہ ہے وہ سرکشی زیادہ کرتا ہے اور سلام یہ کرتی رنجیت سنگھ گا رہا تھا نا آپ ہی میں کروں گا وہاں سے لے آئے دوسرے دن وہ رنجیت سنگھ نے کیا خرید لیں گے کہنے لگ رہی وہ دوباری لگ جائے کرنے والے نشہ دولت کا یہ بھی کرتا ہے شراب کا نشہ ہے ایک نشہ تھیم کا ہوتا ہے تو سب میرے جانا کیے کیا گرمت میں رات دن تو لے رہے ہیں تو جب میرے جانا یہ یہ جو مراد ہے اپنی ذات کو بھلا دینے والے سرمایہ داری کا نقشہ شراب کا بھی ہوتا ہے موت بھی ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ہیں جو خلاف کہتے ہیں کہ کون کہتا یہ آگے رہے گا محل ایک بات ایک آئے تو اور لے لوں یہاں آ گئے ہے یاد ہونا ان کے تھام میں تاریخی شواہد پیش جاتے جاتے کہ دیکھو اقوام سابقہ ہو جس قوم نے بھی یہ نظام اپنے یہاں قائم رکھا دیکھو اس کا انجام کیا ہوا کرون ان کا انجام دیکھو قرآن کا انجام دیکھو قوم ندیم ان کا انجام دیکھو پرانے پر ان پر پر پر کریم میں تمام اقوام آنند سابقہ تھی ان کے نظام سرمایہ داری کا انجام بتایا ہوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھو کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہو دو کہانیاں لوگوں کی حالانکہ کلان نے کہا تاریخ کی ہم یہ اس نے بتائی کہ یہ ہم کہانیاں نہیں بیان کر رہے ہم بتاتے یہ ہے کہ کلان خان نے اس قسم کا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا دوسری قوم نے ایسا نظام کیا قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ ہمارے وہ اس نظریے سے شریف کا مطالعہ نہیں کرتے بتایا بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں اس زمانے کی باتیں ہیں ہمارے <سلام> یہ ہم پہ اس کا اطلاع نہیں ہوتا بیاں نہیں جو ہم کرتے ہیں پرانے کریم نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے یہ کچھ کیا تو ذلت تک لگ ان کے پیچھے لگ گئی ہم نے کہا کہ یہود مطالعہ سارے متعلق نہیں ہے عیسائیوں نے شروع کیا تو ان کے یہاں بڑا مندر کس طرح قیمت آتا ہے یہ عیسائیوں کے متعلق یہ قوم ندیوں کے متعلق یہ سراؤن کے متعلق ہے یہ مکہ کے متعلق ہے ارے یہ سارا پتنا بھی ہے یہ تو ان کے متعلق ہو گیا آٹھ نرگ کی دہن ہوتے کا حیرت میری ان کی تصویر میں سوچے کوئی ان کا کیا ہے تو اس قبان میں کوئی تمہارے متعلق نہیں ہے کہ نہیں کہیں جی جنگل پر ہمارے لیے لکھی ہوئی ہمیں تو ان کی جان سکتا ہے ان کے انجام ان کے نتائج ہم کہتے ہیں یہ ان کے متعلق ہے یہ گزر گئی ہمارے متعلق نہیں ہے غلط نظام کے انجام کو جٹلانے والے تباہ ہو جاتے ہیں تاریخی سے بھی پیش کیجیے وہ کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی دل... یہ کہانیاں ہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے صرف بتاتا ہے کہ یہ جو نقطۂ نگاہ ہے یہ جو ذہنیت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگلے درخت میں ہم دیں گے سورج اب تک فیس کی آئے تیرہ تک ہم آ گئے گربنا کبل کا سمجھے شکریہ